السّلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام برادر سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ کتاب دعوی شریف میں سے آج دو ہے نمبر ایک سو اور سلسلۂ اوراد میں او را آشرے کا درس نمبر بیس آپ لوگوں کے بارے کا ان تک پہنچا رہا ہوں اور کل آپ او لوگوں کو نورات سفیر میں سے قرآن پاک کی آیت کہ بسرحمٰن وحیم المہ کل ملک منتش و تنظ الملک و تو شاع و تو ظلم شاع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 جسے چاہتا ہے تو ترمل کا منتشاء اور چھین لیتا ہے ظائل کرتا ہے حکومت سے برخاست کرتا ہے جس سے چاہ جس سے چاہتا ہے و تنظلم کا میں منتشاؤ عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے تو عز المنتشاء اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے تو ذلتشاؤ بے عدل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ساری بلائی سارے فائدے نفع اور مال دولت ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رہنے والا ہے ان نہ اعلیٰ کلش ان کا دے شک تو ہر چیز پر قدرت رہنے والا ہے رعیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے کنوز ذخیبے میں سے مولا امام جافر صادی فرماتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تجلّہ فرمایا کا تجل اللہ حفیح کتاب ہے اللہ قرآن پاک میں متجلی ہوا یعنی اللہ تعالی نے خود کو قرآن میں ہمیں دکھایا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے اس کا شان مرتبہ کیا ہے اس کا اس کے پاور اور اختیار کیا ہے اس کی قدرت کیا ہے اس کے علمی احاطہ کہاں تک ہے وہ یعنی ساری عظمتیں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں بیان فرمائے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 اور چھنے والا بھی وہی ہے تو ترمل کا منتشا تندرم الکمن منتشا وہی جس کو چاہتا ہے دین دنیا کے عزتوں سے سر فراز کرتا ہے تو عزل منتشا اور جس کو چاہتا ہے خواہ و ذلیل کرتا ہے تو ظلم منتشا کسی قوم یا فرد کو ہاں جی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکومت اور عزت کو اپنا پیدائشی حق سمجھنے لگے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 حق چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل حال کر دیا اور ان کو متنع مدنے کے اطراف سے مدنع میں وہ پہلے بس ان کو ہجرت کرنا پڑا ان کو نکل کے باہر جانا پڑا اور عرب واد نشن کو مکہ مدنہ کے جو حالانکہ وہ مشرک ہے یعنی انہوں نے جب ایمان دلایا خود کو عزت و تقریم کے لئے قابل قرار دیا تین صلی اللہ کے حضر سر تسلیم خم ہو گیا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 یا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں میں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں اگر میرا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ادا فرمائے تو مجھے سے زیادہ خوشی کیا ہوگی <coughs> میں اللہ کے شاکر ہوں گا تو اللہ کے بہن رسول نے فرمایا وظیفہ یہ بتایا قرض ادا ہونے کے لئے جو وظیفہ اس آیت کے ذہن میں اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ہر روز یہ پڑھا کرو یہ آیات فرمائے قلمل تو تل ملک منتشا و تنظ الملک منتشا و تو عز منت شاع و تمنت شاع بے خیر ان لاکل شہر نہار و طلحار توما تنائی و, من و, من و ترز منتشا بغیر صاف ابن فرمائے یہ آیت کو ان دو آیتوں کو پڑھیں اس کے بعد یا رحمان دنیا ولاخر و رحیم ہما تو تمن ہمامنت و تمن و من ہماما منتشا ایک زئے ان دین ایک زن دین یہ دعا جو ہے آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں ہیں روزانہ پڑھتے رہیں تو اللہ کرنمایا اگر تجھ پر زمین کے برابر سونا کرس ہوگا اتنی زیادہ تم موروث ہوگا